بعد پڑھ رہے تھے ہم اور یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے عدل تک عدل تحقیقی عدل تقدیری جی جی وائس اوکے وائس جی الحمدللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے ہارئی ہے میری آواز آپ لوگوں کو تو بتائیں جلدی سے رول نمبر چھ مجھے آئی ڈی پہ میسج کریں گے و... وائس کلیئر ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے گروپ کے میسیج نہیں مل رہا مجھے ٹھیک ہو گیا صحیح ہے چلیے تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ایک اسم میں مورب جو ہوگا یا تو منصرف ہوگا یا غیر منصرف ہوگا ٹھیک ہے اس میں مورب یا تو منصرف ہوگا یا غیر منصرف ہوگا منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس پر ہر قسم کی حرکت آ سکے تنویم بھی آ سکے ذمہ بھی آ سکے کثرہ بھی آ سکے فتح بھی آ سکے ٹھیک ہے جی کوشش کیا کریں کہ مکسلر پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا کوشش کیا کریں اس ثقائب کی جان چھوڑیں پتہ نہیں آپ لوگوں کو ثقائب سے اتنا کیوں لگا ہوا ہے جس دن سے مکسلر پہ آئے ہیں اس دن سے یہی رونر ہو رہے ہیں کہ مکسلر پہ آ جائیں مکسلر پہ آ جائیں مکسلر پہ آ جائیں, پہ آ جائیں جن کی آئیڈیا ہیں وہ بھی نہیں آتے اور جن کی نہیں ہیں تو ان کو وہ تو ان کا ان کو تو آنا ممکن ہی نہیں ہے چلیں جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں تو منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس میں تمام قسم کی حرکات آ سکیں اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ جس میں اسباب منصرف میں سے کوئی بھی سبب نہ پایا جائے تو وہ کیا ہوگا منصرف ہوگا غیر منصرف کہتے ہیں کہ جس میں اسباب منصرف میں سے دو سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو تو جب ایک سبب ایسا پایا جائے گا جو دو کے قائم مقام ہوگا یا دو سبب پائے جائیں گے تو وہ منصرف نہیں رہے گا بلکہ غیر منصرف ہو جائے گا غیر منصرف ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس پر کسرہ اور تنوین کبھی بھی نہیں آئے گی کچھ بھی ہو جائے آسمان نیچے آ جائے زمین اوپر چلی جائے لیکن کیا نہیں ہوگا غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آئے گا اللہ اس کی ایک جو ہے نا استثنائی صورت ہے وہ یہ کہ جب غیر منصرف کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو یہ علی فلام اس پر آ جائے تو پھر اس پر کسرہ آ جاتا ہے لیکن تنوین تو ظاہر ہے پھر بھی نہیں آتا کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں ہوتی تو اس طرح مضاف پر علی فلام بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے علی فلام والے پر تنوین نہیں آتی تو خیر تو اس پر کسرہ آ سکتا ہے تو غیر منصرف وہ ہوا کہ جس پر کسرہ اور تنوین نہ آئے جی اور غیر منصرف کسے کہتے ہیں کہ جس میں اسباب منہ صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو ٹھیک اب کہ جو دو سبب ہوں یا ایک سبب جو دو کے قائم مقام ہو تو وہ اسباب کون سے ہیں تو کہتے ہیں وہ اسباب کیا ہیں نو ہے نو اسباب منا صرف یعنی جو کسرہ کو اور تروین کو آنے سے روکنے والے اسباب ہیں وہ کیا ہیں نو ہے ٹھیک ہے اور ان میں سے نمبر ایک سب سے پہلے ہے عدل تو عدل میں آپ کو بتا دوں کہ عدل کہتے کس کو ہیں تنگ کرتے ہو یار سکائے پہ تم لوگ ٹھیک ہے اسباب منصرف جو ہیں وہ کیا ہیں نو ہیں نو ان میں سے سب سے پہلا ہے عدل ٹھیک ہے عدل نحوی حضرات کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اسم کا اپنے اصلی سیغہ سے نکل کر کسی دوسرے سیگا میں چلے جانا اصلی سیگا سے نکل کر کسی دوسری سیغہ میں چلے جانا اسے کہتے ہیں عدل ٹھیک ہے یعنی اپنی اصلیت کھو دینا اپنی اصل سے نکل کر کسی دوسری کی طرف چلے جانا تو یہ ہوتا ہے عدل عدل کیسے کہتے ہیں مکسلر والے عدل کہتے ہیں کہ کسی بھی اسم کا اپنی اصلی سیغہ سے نکل کر کسی دوسری سیغہ میں چلے جانا یہ کہتے ہیں عدل کا عدل ٹھیک ہے اب پھر عدل کی دو قسمیں ہوتی ہیں عدل تحقیقی اور عدل تقدیری عدل تحقیقی تو وہ ہوتا تحقیق مطلب حقیقت سے ہے کہ جس کی حقیقتا کوئی نہ کوئی اصل ہو کہ جو اسم کسی دوسرے سیغہ سے نکل کر آیا ہے اس کی اپنے اصلی سیگا کی پہچان ہو کہ جس سیگا سے وہ نکلا ہے ٹھیک ہے نا وہ کہ جس کی حقیقتن کوئی اصل ہو وہ تو عدل تحقیقی ہو جائے گا اور ایک ہوتا ہے عدل تقدیری عادل تقدیری یہ ہوتا ہے کہ اس کی اصلا تو کوئی اصلی اصلی تو اس کا نہ ہو لیکن فرض کر لیا ہو یا مان لیا گیا ہو اس کو کسی بھی وجہ سے کہ اس کا اصلی سیغہ کوئی اور مان لیا گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں عادل تقدیری یعنی حقیقتاً تو اس کی اصل نہیں ہوتی بلکہ تقدیراً یعنی فرض کر لی جاتی ہے تقدیر کا معنی اندازہ کرنا ٹھیک ہے فرض کر لینا تو یعنی فرض کر لی گئی ہو تقدیراً مان لی گئی ہو کہ اس کی اصل وہ ہے باقی ان شاء اللہ جب کتاب میں پڑھیں گے تو وہ سمجھ میں آ جائے گی تو سب سے پہلا کیا ہے اسباب منا صرف میں سے پہلا سبب جو ہے وہ کیا ہے عدل ہے عدل کہتے ہیں نخمیوں کی اصطلاح میں کہ کسی سیگا کسی اسم کا اپنے اصلی سیغہ سے نکل کر دوسری سیغہ میں چلے جانا تو جب کبھی بھی کوئی ایسا سیغہ ہو جو اپنے اصلی سیغہ سے نکل کر کسی دوسری سیغہ میں آیا ہو تو اس میں اسباب منا صرف میں سے ایک سبب یعنی عدل پایا جانا پایا جانا ہوگا جیسے سلاحو ہے سلاحثو ٹھیک ہے سلاسو اس کے معنی ہے تین تین جیسے قرآن مجید کے ایک حکایت بھی ہے کہ کیا ہے فن کے مطابق مسنا و سلاسا و ربا مسنا لفظ ایک ہے لیکن اس کے معنی دو ہیں دو دو سلاثہ لفظ ایک ہے لیکن اس کے معنی جو ہیں وہ تین تین دو معنی ہیں ٹھیک ہے یعنی تین تین ٹھیک ہے اس طرح ربا لفظ ایک ہے لیکن معنی زیادہ ہیں تین تین چار چار ٹھیک ہے نا اب یہ کہ جی مسنا سلاثہ و ربا اب سلاسا کے معنی ہیں تین تین تو اب اس کی اصلیت کیا ہے یہ کہاں سے نکلا ہے تو اس کی اصلیت جو ہے وہ دو بار جب ہم تین تین کے لفظ بولیں گے سلاسا سلاثتن سلاستتن ظاہر تین کے لیے کیا آتا ہے واحد اسنا سلاسہ ٹھیک ہے سلاستن کیا معنی ہوتی تین پھر سلاستن کہیں گے تو تین تین تین اس کے لیے دو بار لفظ سلاستن سلاستن لیکن ان دونوں سے نکل کر ایک لفظ ان دونوں سے نکل کر ایک اصلی سیغہ سے نکل کر کسی اور کی طرف چلا گیا اور ایک ہی لفظ بولا جانے لگا سلاحو اب ایک لفظ لیکن معنی کیا ہے دو ہیں سلاحو کا مانا معنی معنی ہے تین تین تو اس کی اصلیت کیا ہے سلاثت سلاثتن تو لہٰذا سلاس جہاں کہیں بھی ہوگا تو وہ کیا ہوگا غیر منصرف ہوگا جب کہ اس کے اندر چونکہ اس کے ساتھ صلاح ایسا ہے کہ اس میں ایک سبب تو یہ والا ہے یعنی عدل والا اور دوسرا سبب ساتھ میں ایک اور بھی ہے وصف والا ٹھیک ہے وہ سمجھاؤں گا تو سمجھ میں آ جائے گا تو جب بھی ایک ایسا وصف پایا جائے گا جس میں عدل ہوگا تو اسباب مناصرف میں سے ایک سبب آ جائے گا اس کے ساتھ جب کوئی اور سبب مل جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا غیر منصرف بن جائے گا تو سب سے پہلا اسباب منصرف میں سے کیا ہے عدل ہے نمبر دو پہ کیا ہے وصف ہے وصف کا معنی آپ لوگ جانتے ہیں وصف صفت کو کہتے ہیں کہ انسان کے مطلب کوئی صفت ہے کہ جیسے کہنے خوبصورت ہونا وغیرہ وغیرہ ہونا یا اس طرح ہر چیز کی کوئی نہ کوئی صفات ہیں کپڑا ہے اس کا رنگ ہونا رنگدار ہونا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے ہر چیز کی یعنی جو صفت عام یعنی جو عام الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ یار اس کی صفت اس کی صفات ایسی ہیں صفت صفت ہی ہے ٹھیک ہے وصف جیسے احمر و لال ہونا کسی چیز کا ٹھیک ہے اس کے اندر ایک وصف پایا جاتا ہے کہ لال ہونا اس کے اندر کیا ہے وصف ہے لال ہونا یعنی سرخ رنگ والا ہونا یہ کیا ہے ایک وصف ہے اسی طرح سلاحث ہو کہ لفظ ایک ہے یعنی اس کے معنی تین تین ہے یہ بھی ایک وصف ہے ٹھیک ہے لفظ ایک ہے لیکن مانی کیا ہے تین ہے اگر ایک ہی لفظ ہو ایک ہی مانے اس کے اندر تو کوئی وصف نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے ایک لفظ ایک مانا کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک لفظ لیکن دو مانی یا دو سے زیادہ مانی یہ اس کے ایک وصف ہے ٹھیک ہے اسی ہو گیا وصف ہو گیا اس کے بعد تانیس ہے تانیس کہتے ہیں مانس کو ٹھیک ہے نا مونس یا تو لفظی ہوگی یا تقدیری ہوگی مونس لفظی جیسے الفاظ میں کیا ہو اس کے اندر علامت منس پائی جاتی ہو علامت منس کیا ہے عام طور پر مشہور جو بتائی جاتی ہے وہ کیا ہے کسی بھی اسم کے آخر میں گول طاق ہونا یہ علامت کیا ہے تانیس کی ہے یہ تو علامت تانیس کی لفظی ہے لیکن اس طرح تقدیری کیا ہے جیسے کہ حقیقتاً کسی کا مونس ہونا ٹھیک ہے مثال کے طور پر اب زینب یا عائشہ حفصہ وغیرہ وغیرہ جتنے نام ہیں یہ سارے کے سارے یہ سارے کے سارے کس کے نام ہیں خواتین کے نام ہیں عورتوں کے نام ہیں ٹھیک ہے تو اب جب بھی ایسے نام بولے جائیں گے تو کبھی بھی یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ ان کے اندر جو ہے نا علامت یہ نہیں ہے لہٰذا یہ منس نہیں ہے مذکر ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوں گے یہ منس ہی ہوں گے کیونکہ یہ کیا ہیں اگرچہ لفظ تو منس نہیں ہے لیکن تقدیراً ضرور ہیں تو علامت تانیس کی تو جہاں کہیں بھی علامت تانیس کی پائی جائے گی تو وہ بھی کیا ہوگا اسباب صرف میں سے ایک سبب ہوگا چاہے وہ تانیس لفظی ہو جیسے کل کے اندر کیا آخر میں تا ہے ٹھیک ہے یا یہ کہ تقدیرن ہو جیسے زینب وغیرہ وغیرہ چوتھے نمبر پہ ہے معرفہ مارفا کیسے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم تو آپ کی مجبوریاں سمجھتے ہیں ٹھیک ہو گیا سارے مجبور بیٹھے ہیں اچھا جی اچھا تو اس کے بعد ہے معرفا کہ مارفا کی علامات کیا ہیں وہ تو بہت ساری ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ان میں سے کیا ہے ایک ہونا عالم ہونا یعنی جہاں جو آپ کے کام آنے والا ہے یہاں پر غیر منصرف اور غیر منصرف ہونے میں عالم ہونا یہ بھی ایک معارفہ. یعنی کسی کا نام ہونا معرفت کہتے ہیں کسی کی پہچان کے لیے تو نام رکھے جاتے ہیں پہچان کے لیے تو علم ہونا یہ بھی کیا ہے یہ معرفہ ہے تو معرفہ ہونا کوئی بھی اسم جو معرفہ ہو تو اگر اس کے علاوہ اگر کوئی اس کے اندر اور بھی کوئی اسواب منصرف میں سے پایا جائے گا تو اس میں کیا بن جائے گا غیر منصرف بن جائے گا معرفہ معرفاجمہ مجبور یا مجبور نہیں مجبور, مجبور مجبوری ہے مجبوراً مجبور بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کچھ بھی کہیں اجمہ عجمہ کہتے ہیں کہ لفظ کیا ہو غیر عربی ہو لیکن عربی میں استعمال ہونے لگ جائے عرب میں استعمال ہونے لگ جائے ٹھیک ہے یعنی غیر عربی لفظ کا عربی زبان میں استعمال ہونا جیسے ابراہیم ہے غیر عربی لفظ ہے عربی لفظ نہیں ہے لیکن عرب میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو غیر عربی لفظ اگر عربی میں استعمال ہو رہا ہو تو کوئی بھی ایسا اسم ہو کہ جو ہو کیا ہو اصلا غیر عربی ہو یعنی عجمی لفظ ہو وہ اگر عربی میں استعمال ہو جائے تو وہ کیا ہوگا اسباب منحصر میں سے ایک سبب اس کا آ جائے گا کہ کیوں جی عجما ہے ٹھیک ہے تو ساتھ اس کے جب کوئی اور چیز مل جائے گی تو وہ مل کر غیر منصرب بن جائے گا جمع ایک ہوتا ہے مفرد ایک ہوتا ہے تسنیا ایک ہوتا ہے جمع جمع آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہو یعنی مفرد بھی نہ ہو تثنیہ بھی نہ ہو بلکہ کیا ہو جمع ہو کسی چیز کی جیسے مساجد ہے مسجد کی جمع ہے ٹھیک ہے پھر اسی سے نکل کر آگے جمع منتال جمع بھی بنتی ہے چلیے وہی مساجد کے سیگا ہے ٹھیک ہے جمع منتحال جموں ترکیب یعنی کسی چیز کا مرکب ہونا دو چیزوں سے مل کر جیسے بال ابک اس کی مثال پہلے بھی گزر چکی ہے اب بھی آپ سن لیں ترکیب یعنی کسی چیز کا مرکب مرکب ہونا دو چیزوں سے مل کر یعنی کئی ساری اشیاء کو ملا کر کہتے ہیں نا مربع بنا لیا مرکب بنا لیا یہ اتنی چیزوں کا مرکب ہے ٹھیک ہے نا یہ تو آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے ٹھیک ہے مرکب ترکیب کس سے ہے مرکب سے ہے یعنی کئی ساری چیزوں کو ملا کر مرکب کر لیا ہو جیسے بال ابک یہ مرکب ہے بال سے اور بک سے یعنی بال نام تھا بدھ کا بک کس کا نام تھا بادشاہ کا تو بالا بک پورے شہر کا نام رکھ دیا وزن فیل وزن فیل وزن فیل, وزن فیل ہے فیل فیل کو کہتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے پڑھا ماضی کا سیغ ہیں وہ افعال ماضی کے ٹھیک افعال ماضی ہے فیل مزارے ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو وہ وزن فیل یعنی کوئی بھی ایسا سیغہ ہو کوئی بھی ایسا اسم ہو کہ اس کے اندر اسباب منا صرف میں سے کوئی اور سبب پایا جاتا ہو اور ساتھ ساتھ اس کے اندر فعل والا وزن بھی ہو وہ کسی بھی کا وزن ہو تخصیص نہیں ہے مظاہرے کو ہو ماضی کو ہو وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو وزن پھیل پایا جائے گا تو وہ بھی کیا ہو جائے گا غیر منصرف بن جائے گا آخر میں نون نون یعنی نون ہو. آخر میں کسی بھی اسم کے آخر میں الف نون آ جائیں بشرطح کہ وہ الف اور نون کیا نہ ہو اصلی نہ ہو تو وہ کیا ہو جائے گا وہ بھی اسم اسباب معنی صرف میں سے اس کے اندر ایک سبب آ جائے گا الف اور نون والا جیسے سکرانوں نے اس کے آگے مثال دی سکران سکر نشہ ٹھیک ہے الف نون آگے اس کے سکران آ رہا ہے روفی اصلیہ نہیں ہے اس کے بلکہ کیا ہیں زائد ہیں تو لہٰذا کیا ہو جائے گا اسباب من نصر میں سے ایک سبب یہ بھی الف نون زائدتان یہ ہیں کل جی آٹھ چیزیں ٹھیک ہے عدل میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی اسم کا اپنی اصلیت سے نکل کر کسی دوسرے سیرم میں چلے جانا اس کو عدل کہتے ہیں پھر اس کی دو قسم عدل تحقیقی عدل تقدیری وہاں ان شاء آگے پڑھیں گے کتاب میں تو سمجھ میں آ جائے گا نمبر دو وصف ہے صفات سے ہے یعنی کوئی بھی صفت ہو کوئی بھی وصف ہو اسمام منحصر میں سے ہے تانیث منت ہے علامت طانیس ہو اس کے اندر لفظی ہو یا تقدیری یعنی کوئی نام ایسا ہو جو عورت کا ہو یا کسی بھی اور یعنی مذکر و منس کا نر اور مادہ ٹھیک ہے مادہ کا نام ہو معرفہ یعنی معرفہ اور نقرہ جو دو قسمیں ہیں ان میں سے معرفہ کی اقسام میں سے کوئی بھی چیز ہو ٹھیک ہے اور یعنی ایسا غیر عربی لفظ جو عربی میں استعمال ہونے لگ جائے جمع یعنی مفرد کی کسی جمع ہو تصنیہ مفرد تثنیہ جمع تو وہ جمع ترکیب مرکب ہونا کسی چیز کا وزن فعل وزن فعل ہے یعنی فعل والا وزن اس میں پایا جائے الفنون زائدہ کہ الف نون ہوں لیکن ہوں کیا زائد اصلی نہ ہو تو اب کیا ہوگا کہ یہ جو اسباب صرف ہیں یعنی یہ جو نو چیزیں ہیں اگر یہ نو چیزیں کسی بھی اسم کے اندر بالا اور بکا یہ ٹھیک ہے اب یہ نو اسباب جو ہے کسی بھی اسم کے اندر اگر یہ نو اسباب میں سے دو سبب کسی بھی اسم میں پائے جائیں تو ہم وہاں پر کہہ دیں گے کہ یہ کیا ہے غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے اندر کیا ہیں دو سبب پائے جاتے ہیں لہذا یہ غیر منصرف ہے اب ان تمام میں سے ایسا کون سا وصف ہے جو دو کا قائم مقام ہے اب ان تمام میں سے ایسا کون سا سبب ہے کہ جو دو کے قائم مقام ہے کہ جو جہاں پر آ جائے ہم اس کو کہہ دیں کہ بھائی یہ ایک ہی سبب ہے لیکن دو کے قائم مقام ہے لہذا یہ غیر منصرف ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے جمع منتحل جموں جسے کہتے ہیں جمع منتحل جموں مساجد بس صرف اور صرف جمع ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر کوئی بھی وزن نہیں پایا جاتا کوئی وہ نہیں ہے معرفہ نہیں ہے وصف نہیں ہے عدل نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں ہے ترکیب نہیں ہے کیا ہے صرف اور صرف جمع ہے بس تو جمع منتحل جموں ایک ایسا وصف ہے کہ جو دو کے قائم مقام ہے ان تمام اسباب منصرف میں سے لہذا جہاں پر جمع آ جائے گا جمع منتحل الجمو تو وہ صرف اور جمع منتحل الجم تو اس کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جمع منتحل الجم کون سی ہوتی ہے کہ پہلے دو حرف مفتوح ہوں پھر اس کے بعد علیف ہو الف کے بعد دو حرف ہوں یا تین حرف ہوں وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اللہ کبیرا تو سمجھ آ گئی جی ایک منصرف ایک غیر منصرف منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس میں تمام حرکات آ سکیں غیر منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتی غیر منصرف کیا ہوگا کہ جس میں اسباب منصرف میں سے کوئی دو سبب یا ایک سبب ہو جو دو کا قائم مقام ہوتا ہو وہ پایا جائے اور وہ اسباب نو کون سے ہیں وہ آپ نے پڑھ لیے عدل وصف تانیس معرفہ عجمہ جمع ترکیب وزن فعل الف نون زائدہ تار ٹھیک اب آ جائیں ذرا کتاب کی طرف آئیے جی کتاب کی طرف شروع سے دوبارہ پڑھیں گے آجیں کتاب میں پہنچ گئے دی فصل نمبر گیارہ منصرف غیر منصرف اس میں مورب کی دو قسمیں ہیں منصرف نمبر دو غیر منصرف منصرف وہ اسم ہے کہ جس میں اسباب صرف میں سے کوئی سبب نہ ہو اور اس پر تینوں حرکتیں اور تنوین آتی ہو جیسے ٹھیک ہو گیا غیر منصرف وہ اسم ہے کہ جس میں اسباب منصرف صرف میں سے دو سبب ہوں یا ایک سبب موجود ہو جو دو سببوں کے قائم مقام ہو اور جس پر تمین اور کسرہ نہ آتا ہو یہ آپ کو بتا دے کہ غیر منصرف کیا ہوگا جس پر کسرہ اور تمین نہ آتا ہو اسباب منصرف صرف نو ہیں عدل وصف تانیس معرفہ عجما جمع ترکیب وزن فعل الف نون زائدہ تان جن کا مجموعہ ذیل کے دو شہروں میں بیان کر دیا ہے عدل و وصفوں و تانیس و معرفہ وجما تن ثم و جمع ترکیب ون نون زائد تمن قبل ہا و وف علین نفع وحاد القول و تقریب یہ والی بات سمجھنے کا زیادہ قریب ہے باقی وہی نو نام لکھے ہوئے ہیں اچھا اب ہر ایک کی مثال دیکھیے ذرا اب ہر ایک کو دیکھیے کہ کس کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں او میں دو سبب عدل اور معرفہ غ میں دو سبب میں عدل اور معرفہ معرفہ کیوں جی کوئی بتا سکتا ہے جی مکسلر پہ بتائیے رول نمبر پندرہ آپ بتا دیں کہ عمر و معرفہ کیوں ہے جی جلدی سے بتائیے گا رول نمبر پندرہ مکسلر پہ موجود ماشاءاللہ ٹھیک ہے علم ہے نام ہے ٹھیک ہے اس لیے یہ تو ہو گیا معرفہ اب دوسرا سبب کہہ رہے ہیں کہ یہ عادل ہے عادل تو عادل کی ہیں دو قسمیں ایک تھا عدل تحقیقی اور ایک تھا عدل تقدیری عدل تحقیقی تو وہ تھا کہ جو کیا ہو اپنے اصلی سیگے سے نکل کر دوسرے سیگے کی طرف چلا جائے یہ تو مطلق عادل تھا عدل تحقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس کی واقعی کوئی اصل ہو اور عدل تقدیری وہ ہوتا ہے کہ جس کی واقعات کوئی اصل نہ ہو بلکہ فرض کر لی گئی ہو تو لہٰذا یہ عمر ہو اس کے اندر جو وصف پایا جاتا ہے عادل والا وہ ہے عدل تقدیری کون سا والا عدل پایا جاتا عدل تقدیری کیوں اس لیے کہ عرب جو تھے عرب عمر کو غیر منصرف استعمال کرتے تھے کرتے ہیں ٹھیک ہے عمر کو غیر منصرف استعمال کرتے ہیں کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں پڑتے تھے تو لہٰذا ہم نے دیکھا کہ جب عرب اس کو غیر منصرف استعمال کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں اس کے اندر پھر ہم نے تلاش شروع کی کہ کیا یہ غیر منصرف ہے ایک سبب تو ہمیں اس میں مل گیا کہ معرفہ ہے اب دوسرا سبب تلاش کرنا تھا کہ کیا ہو جب دیکھا ہمارے حضرات نے نحوی حضرات نے صرفی حضرات نے پہلے زمانے کے علمی لوگوں نے تو دیکھا کہ اس کے اندر کوئی اور بظاہر ایسا وصف نہیں پایا جا رہا تھا انہوں نے پھر اس کے اندر عدل کو مان لیا کہ چلو جب عرب کہہ ہی رہے ہیں اس کو غیر منصرف استعمال ہی کر رہے ہیں تو پھر اس کے اندر ہم عدل مان لیتے ہیں وہ کیسے کہ عادل تقدیری کہ اس کی ہم کوئی اصل بنا لیتے ہیں کوئی اور تو لہذا عمر کی اصل عام مان لی گئی ہے فرض کر لی گئی ہے حقیقتاً عمر کی اصل عامرون نہیں ہے بلکہ فرض کر لی گئی ہے مان لی گئی ہے ٹھیک ہے ایک چیز ہوتا ہے نا کسی چیز کا فرض کر لینا مثال ایک تو یہ کوئی چیز حقیقت میں موجود ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا فرض کر لینا جیسے مثال کے میں کہوں کہ, کہ فرض کر لیں کہ آپ سارے کے سارے کیا ہو گئے مفتی بن گئے ٹھیک ہے آپ سارے کے سارے عامہ والے صرف اور نحو کے امام بن چکے ہیں فرض کر لیتے ہیں امام بن گئے آپ صرف اور نحوا کے آپ لوگوں نے صرف اور نحو کی اتنی زیادہ کتابیں لکھ لی ہیں کہ وہ جو ہے نا نہیں مکتبے ان سے بھر گئے ہیں فرض کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب حقیقت تو ایسی نہیں ہے ٹھیک ہے حقیقت تو ایسی نہیں ہے لیکن فرض کر لیتے ہیں تو فرض کرنے میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تو اس لیے عمر کی جو اصل ہے وہ عامرن مان لی گئی ہے فرض کر لی گئی ہے حقیقتاً نہیں ہے وہ کیوں مانی اس لیے کہ تاکہ اندر اس کے اندر دوسرا وصف ہم مان سکیں اور اس کو غیر منصرف کہہ سکیں لہٰذا جب اس کی اصل جو ہے وہ عامرن مان لی تو جب اصل سے نکل کر دوسرے کی طرف آ گیا تو یہ کیا ہے اس کے اندر عدل والا وصف آ گیا تو لہٰذا یہ کیا ہے غیر منصرف عمر ہو گیا کیوں اس کے اندر ایک عدل اور دوسرا معرفہ نمبر دو مساجدوں میں دو سبب ہیں جمع منت الجمو بتایا تھا نا آپ کو کہ جام منتحل جموں یہ صرف اور صرف ایسا ہے کہ جو دو کا قائم مقام ہے تو لہٰذا مساجد و جمع منتحال ہے اس کے اندر جو صوب پایا جاتا ہے وہ جمع والا ہی ہے لہٰذا یہ دو کا قائم مقام ہے اور غیر منصرف ہے جہاں کہیں بھی مساجد استعمال ہوگا اس پر کبھی تنوین نہیں آئے گی اور کبھی نہیں آئے گا, گا سلاحثو دو سو ہیں وصف و عدل عدل کیا ہوں اس لیے کہ سلاس اصل میں کیا تھا سلاحو اس کا معنی ہے تین تین تو اس کے اصلی کیا ہیں کیا سلاستن سلاستن ٹھیک ہے تو اب اصلی سیگوں سے نکل کر یہ کسی اور سیگے میں استعمال ہونے لگا صرف سل سلاح ایک ہی لفظ استعمال ہونے لگا تو یہ کیا بن گیا ایک تو اس کے اندر یہ آ گیا عدل ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ اس سے نکلا اب دوسرا کیا ہے اس کے اندر وصف پایا جاتا ہے کہ لفظ ایک ہے لیکن اس کے معنی کیا ہیں دو ہیں سلاحوں کے معنی کیا ہیں تین تین دو دفعہ بولنے تین تین جیسے کہ جا ان کیا کہیں جسلاس و سلاس میرے پاس لوگ آئے یا میرے پاس مرد آئے تین تین ہو کر تین تینوں کی جماعت تین تین لوگوں کی جماعت میرے پاس آئی تو سلاح سلح ایک لفظ ہے لیکن اس کا کیا معنی ہے دو معنی ہے تو اس کے اندر ایک وصف ایک لفظ ایک ہو معنی دو ہوں تو بڑے وصف کی بات ہے ٹھیک ہے جو بھی وصف والا معنی پایا جائے گا تو وہ بھی کیا ہوگا ایک سبب بن جائے گا تو دوسرا وصف کیا ہے عادل والا ہے بال بکہ میں دو وصف کون کون سے ایک تو ترکیب ہے چونکہ بال اور بک دو سے مرکب ہے دوسرا کیا ہے معرفہ ہے کیونکہ ایک کیا ہے ملک ایک شہر کا نام ہے ٹھیک ہے بال ابکا مارفہ اس لیے ہے تاکہ نام ہے تل ہاتھوں بھی غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے اندر دو سبب پائے جاتے ہیں ایک تو معرفہ اس لیے کہ علم ہے نام ہے ٹھیک ہے جیسے کیا نام ہے اس کا رول نمبر پندرہ نے بتایا اوپر عمرو کے نام ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ تانیس دیکھیے جی تال میں تانیس دوسرا وصف کیوں جی یہ کیا ہے تل تو تو مذکر آدمی ہے تل تو تو کیا ہے مذکر ہے تو اس کے اندر تانیس کی علامت کیسے ہے بتائیے جی ذرا رول نمبر بارہ معرفہ اور تانیس یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کتاب والے مرد کا نام ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ دو سبب پائے جاتے ہیں ایک سبب تو معرفہ والا ہے اور دوسرا تانیس والا ہے جلدی سے بتائیے جی رول نمبر بارہ اکبر کبیرا مکسلر پہ بھیجیے گا جواب چلیں پتہ نہیں آپ کا جواب آئے گا تو نہ جانے سبق کا ٹائم ہی ختم ہو جائے خیر بہرحال تو تو میں دو سبب ہیں ایک سبب تو کیا ہے معرفہ ہی ہے یعنی عالم ہونے کی وجہ سے اور دوسرا ہے تانیس اس لیے کہ اس کے اندر لفظی تانیس پائی جاتی ہے کہ اس کے آخر میں کیا ہے تا ہے لفظی تانیس ٹھیک ہے نا لفظی لفظا اگرچہ حقیقتاً تو کیا ہے تانیس نہیں ہے طلحہ لیکن چونکہ لفظوں میں ہے ٹھیک ہے نا اس لیے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے رول نمبر چھ ایسا نہیں ہے چینج نہیں کیا گیا عمر کو اپنی جگہ پر عمر ہی رکھا ہے لیکن اس کی اصل معنی ہے چینج نہیں کیا اس کو لیکن اس کو چونکہ عرب جو ہیں وہ غیر منصرف استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ تلاش کی ہے نحوی حضرات نے کہ غیر منصرف کیوں کر استعمال کیا جاتا ہے تو ایک تو اس کے اندر وصف ملا وہ کون سا والا بھلا معرفہ ہونا ٹھیک ہے ایک تو معرفہ ہونا اس کا وصف ملا تو ساتھ ساتھ پھر کوئی اور وصف نہیں مل رہا تھا تو اس کے لیے آدل کو مان لیا گیا کیا کیا گیا آدل کو مان لیا گیا ہوں ٹھیک ہے کہ عمر کی اصل عامرن فرض کر لی گئی ہے ایسا نہیں ہے اس کو نہیں تبدیل کیا گیا اصل سیز کو چھوڑ دیا گیا نہیں چھوڑا بس ویسے فرض کر لی گئی ہے عدل کیا ہے ہائے ہائے نہیں نہیں نہیں اس کو بہانی لے کے جائیں آپ اردو میں کہ عدل کا معنی انصاف ہے نہیں اس لیے کہ آپ کو بتا دیا کہ عدل نقوی حضرات کی اصطلاح میں عدل کہتے ہیں کہ ایک سیرے کا اپنے اصل سیغے سے نکل کر دوسرے سیگے میں چلے جانے کا نام عدل ہے لیکن عربی میں استعمال ہوتا ہے ابراہیم یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ آجمی ہے یا عربی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہی آدمی جان سکتا ہے کہ جس کی کم از کم اس بارے میں کوئی نہ کوئی نالج ہو اور وہ علم رکھتا ہو اس بارے میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آ جائیں جی فائدہ جو آج کا سبق ہے یہ تو کل کے سبق پر میں نے دوبارہ جو ہے نا یعنی اتنا وقت لگا دیا نحویوں کی اصطلاح میں ایک قسم کا اپنے اصلی سگا سے نکل کر دوسرے سیگا میں چلے جانے کو عدل کہتے ہیں دیکھ لیا رول نمبر 6 اگر آپ کہیں پر ہیں تو چونکہ شکائب کال تو میرے پاس موجود نہیں ہے اس لیے جی تو یہاں سے آگے دیکھیے فائدہ نحویوں کی اصطلاح میں ایک قسم کا اپنے اصلی سیغہ سے نکل کر دوسری سیگا میں چلے جانے کو عدل کہتے ہیں اب سمجھ میں آیا عدل یہ دو طرح کا ہوتا ہے رول نمبر چھ بالخصوص آپ کے لیے عدل کیسے کہتے ہیں ایک اسم کا اپنے اصلی سیکا سے نکل کر دوسری سیگا میں چلے جانے کو عدل کہتے ہیں ٹھیک عدل دو طرح کا ہوتا ہے اب جو چیزیں میں آپ کو ساری سمجھا چکا ہوں وہی چیزیں اب میں صرف دیکھ کر پڑھوں گا آپ بھی کتاب میں آ جائیے اور کتاب میں دیکھیے عدل کی دو قسمیں ہیں عدل تحقیقی عدل تقدیری عدل تحقیقی وہ ہے کہ جس کی واقعی کوئی اصل ہو جیسے سلاسو اس کے معنی ہیں تین تین اس سے معلوم ہوا کہ اس کی اصل سلاثت الصلاثتََ ہے لہذا جب سلاسو کے معنی تین تین ہے تو اس سے خود بہت پتہ چل گیا کہ اس کی اصل کیا ہوگی سلاثتن اور سلاثتن ہوگی کیونکہ سلاثتون کے معنی تین پھر سلاثتون کے معنی تین تو تین تین اس کے لیے جب ایک لفظ آ سلاسو اس سے پتہ چلا گیا سلاث کہ کی اصل کیا ہے سلاثت الصلاۃ ہے اور یہ کیا ہے تحقیقی ہے یعنی حقیقتن ہے نمبر دو عدل تقدیری عدل تقدیری وہ ہوتا ہے کہ جس تقدیر مقدار سے ہے اندازے سے ان اللہ علاق قدیر اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یا یہ کہ وہ کل کیا ہے قرآن مجید کیا ہے جس میں مقدورہ کے الفاظ آتے ہیں کہ اندازے سے ٹھیک ہے تو تقدیری کا معنی اندازہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اندازہ یا یہ کہ فرض کر لینا عدل تقدیری وہ ہے کہ جس کی واقعی اصل نہ ہو بلکہ مان لی گئی ہو فرض کر لی گئی ہو جیسے کہ یہ لفظ عرب میں غیر منصرف مستعمل ہوتا ہے لیکن اس میں غیر منصرف ہونے کا صرف ایک سبب معرفہ پایا جاتا ہے اس لیے استعمال کا لحاظ کر کے اس کی اصل عامرن مان لی گئی اس کی اصل عامرن مان لی گئی یہ کہہ کر کہ یار اس کی اصل ہم عامرن مان لیتے ہیں تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ عمر جو ہے یہ عامر ان سے بنا ہے اور اس اپنے اصلی سیرا کو چھوڑ کر دوسری سیرا کی طرف چلا گیا ہے لہٰذا اس کے اندر ایک سبب آ ہے کون سا والا عدل والا تو محض فرض کر لی گئی ہے حقیقت ایسی نہیں ہے کہ عمر عامر سے بنا ہو ٹھیک ہے اس کی زیادہ تحقیق مجھے ہو سکتی ہے کیونکہ میرا نام بھی یہی ہے اچھا جی اگلا فائدہ ہے عجمہ عجمہ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ عجمہ کیسے کہتے ہیں عجمہ وہ اسم ہے جو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں عالم ہو یا کسی دوسری زبان کا نام ہو اور تین حرف سے زائد ہو ٹھیک ہے تین حرف سے بھی زائد ہو تو یہ شرائط دیکھتے چلے جائیے کہ دوسری زبان کا کیا ہو مسنا اور ربا نہیں نہیں وہ عادلِ تحقیقی ہیں تحقیقی ہیں تحقیقی کیونکہ ان کی اصل ہے ٹھیک ہے جیسے سلاسوں کی اصل ہے وہ کیا ہے سلاستن سلاستن ہے کیونکہ تو اصلن ایسے ہے ایسے ہے ٹھیک ہے نا اسلن یہ عدلت تحقیقی ہے تقریبیں نہیں ہیں مسنا بھی بھی ایسے ہی ہوگا بھی ایسے ہی ہوگا ایسے ہی ہوگا ہوگا ٹھیک ہے مسنا کیا ہوگا اسنا ٹھیک ہے مسنا کی یا کی اصل اربع اربع ٹھیک ہے نا عدل تقدیری کیسے معلوم ہوگا عدل تقدیری عام… یعنی عام طور پر تو اس کی اور کوئی پہچان نہیں ہو سکتی ہے اور آپ کو کہیں اور ملے گا بھی نہیں عدل تقدیری کسی چیز کے اندر جس چیز کے اندر ہوتا ہے تو وہاں پر صلاحتن سے لکھا جاتا ہے عدل تقدیری کہ عدل تقدیری ایسی چیز ہے کہ جس کو مانا جاتا ہے فرض کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون ہے ہی نہیں ہے فرض کر لیا گیا ہے بس حقیقت تو ہے نہیں حقیقت ان چیزوں کی ہوتی ہے کہ جو حقیقت پائے جاتے ہیں جو چیزیں فرض کر لی گئی ہوں تو وہ حقیقت تو نہیں ہوتی اب ہم یہ تو کہ عدل تحقیقی کی پہچان تو ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اصل ہوگی اب جیسے سلاثتن ہو یا کوئی بھی چیزیں ایسی ہوں کوئی کوئی قاعدہ اور قانونی کیسے پہچان ہوگی وہ وہیں پر لکھی ہوگی جہاں پر اگر ہمیں کہیں پر بتایا جائے گا کہ اس کے اندر عدل پایا جاتا ہے تو پھر ہم وہاں پر تلاش کریں گے عدل تحقیقی ہے یا نہیں اگر عدل تحقیقی نہیں ہے تو لازماً وہاں پر عدل تقدیری کا ساتھ لکھا ہوگا کہ یہ عدل ہے اور اس کی اصل کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی عدل تقدیری ٹھیک ہو گیا جی اس کی کوئی پہچان نہیں ہے عدل تقدیری کی جو بھی ہوگا وہیں پر صرحتن لکھا ہوگا کہ یہ عدل تقدیری ہے اور اس کی اصل کیا مان لی گئی ہے کیا فرض کی گئی ہے تو وہیں پر لکھی ہوگی اندازے سے اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اندازہ ہی ہوگا لیکن اندازہ لگ چکا ہوگا میرے اور آپ کے اندازہ لگانے سے کچھ بھی نہیں ہونا ہجمہ جو غیر عربی غیر عربی میں کیا ہو عالم ہو یعنی عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا نام ہو لیکن تین حرف سے بھی زائد ہو ابراہیم تین سے زائد بھی ہو ٹھیک حرف بھی ہے اور کیا نام ہے اس کا دوسری زبان کا نام بھی ہے جی جی نہیں یہ تو انہوں نے پوچھا تھا ادل تقدیری کا رول نمبر 15 نے پوچھا تھا چلیں اگر آپ نے پوچھا تھا رول نمبر 3 نے بھی تو ان کا بھی سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھی بات کوئی بات نہیں ٹھیک ہے عدل تحقیقی وہی ہوگا کہ اس کی حقیقتاً اصل موجود ہوگی ٹھیک ہے اور عدل تقدیری وہ ہوگا کہ جس کی اصل کو موجود نہ ہوگی بلکہ فرض کر لی گئی ہوگی مان لی گئی ہوگی ابراہیم تی تین, تین حرف سے زائد بھی ہو اور غیر عربی لفظ ہو ٹھیک ہے ابراہیم تین حرف سے زائد بھی ہے اور تین حرف کیا مطلب حمزہ بھی ہے بابی ہے اور بھی ہے. تین تو یہیں پورے ہوگئے باقی آگے ہوگے ٹھیک ہے یا تین حرفی ہو اور درمیان کا حرف متحرک ہو جیسے شاتارہ شارورا اب یہ کیا ہے غیر عربی ہوگا اور ایک قلعہ کا نام ہے کہہ رہے ہیں اور غیر عربی ہے اور عربی میں استعمال ہوتا ہے تین حرفی ہے درمیان کا حرف متحرک بھی ہے تو عجمہ, تو عجمہ کی یعنی عجمہ کا کیا بتا دیا کہ غیر عربی ہو تین حرف سے زائد ہو یا تین حرفی ہو جیسا بھی ہو تین حرفی ہو یا تین حرف سے زائد ہو لیکن اگر غیر عربی لفظ ہو تو وہ کیا ہوگا آجمع اگلا فائدہ فائدہ نمبر تین الف نم زائدہ تان اگر اسم کیا یہ مزے کی بات آپ سن لیں الف نون زائدہ کیا چیز الف نون زائدہ الف نون ہوں اسم کے آخر میں لیکن کیا ہو زائد ہو اور اصلی نہ ہو اب دیکھا جائے گا کہ یہ جو الف اور نون زائد ہیں یہ کس چیز کے آخر میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے اسم کے آخر میں ہے یا صفت کے آخر میں ہے اسم یعنی نام کے آخر میں علم کے آخر میں ٹھیک ہے اسم کے آخر میں ہو تو شرط یہ ہے کہ وہ اسم میں عالم ہو اور اگر صفت کے آخر میں ہو تو شرط یہ ہے کہ اس کی مانس فالانہ دن کے وزن پر نہ آتی ہو دیکھیے ذرا علی نون زائدہ تان یہ فائدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے یہاں فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا ہے یہ فائدہ فائدہ ویسے لکھا ہوتا ہے اصل میں آپ کو پہلے بات بتا چکی ہوتی ہے اور پھر ان کی وضاحت کے لیے کہہ دیتے ہیں فائدہ فائدہ نمبر ایک فائدہ نمبر دو فائدہ نمبر تین چونکہ ان کو اور کوئی بات ایسی ہوتی نہیں ہے کہ کیا کہیں آپ کو وضاحت وضاحت کہیں تو فائدے کے نام سے کسی چیز کی وضاحت کرتے ہیں فائدے کے نام سے کسی چیز کی وضاحت کی جاتی ہے اب آپ کو پہلے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ عجمہ کیا ہے اب عجمہ کو ہی وضاحت وضاحت کی ہے تو تو یہ کہ وضاحت کا نوٹ بڑھا دیتے وضاحت اجما و اسم ہے وغیرہ وضاحت علیفنون زائدہ تان ٹھیک ہے وضاحت وزن فعل سے یہ مطلب ہے ٹھیک ہے وضاحت کے ہر ایک غیر منصرف تو اس کی جگہ پر فائدہ لے دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فائدے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی جو ہے نا کیا نام ہے ایک لاکھ کے پیچھے ایک لاکھ پانچ ہزار دیے جائیں گے پرافٹ الف <تصفح> زائدہ اگر اسم کے آخر میں ہوں تو شرط یہ ہے کہ وہ اسم عالم ہو الف نون زائد یعنی الف ونون جس بھی اسم اگر اسم کے آخر میں آ رہے ہیں تو اس میں شرط یہ ہوگا کہ وہ اسم جو ہو پھر کیا ہو علم ہو یعنی کسی کا نام ہو بس یہ شرط ہوگی اس میں جیسے عثمان ہے غمران ہے سلمان ہے ٹھیک ہے نا یہ چیزیں دوسری چیز کہ اگر علیف نون زائدہ تان صفت کے آخر میں ہو یا تو اسم کے آخر میں ہوں گے یا وصف کے آخر میں اگر تو اسم کے آخر میں ہوں تو اس میں شرط یہ تھی کہ کیا ہونے چاہیے عالم کے آخر میں ہونے چاہیے اگر عالم کے علاوہ ہوں گے تو پھر وہ اسباب منصرف میں سے نہیں بنیں گے اور اگر صفت کے آخر میں ہوں تو پھر شرط یہ ہے کہ اس وصف کی اس صفت کی جو منس ہو وہ فعالانتن کے وزن پر نہ آتی ہو اگر اس کی منت فالانتن کے وزن پر آتی ہوگی تو وہ کیا ہوگا اسباب منصرف میں سے نہیں بنے گا اب یہ کیا بات ہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ اس کی منت فالانتن کے وزن پر آتی ہے یا نہیں آتی تو یہ جس وقت انشاءاللہ شاء آپ بڑے بن جائیں گے آپ جب آگے نحو اور صرف کی کتابیں پڑھیں گے عربی کتب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کی منسفہ عالانت ان کے وزن پر آتی ہے یا نہیں آتی ہے جب آپ عربی کی کتاب میں دیکھیں گے تو پتہ چل جاتا ہے یا معلوم ہو جاتا ہے اس کے لیے کچھ قواعد ہوتے ہیں وہ پھر پتہ چل جاتا اب آپ فی الوقت اتنی بات یاد رکھیے کہ اگر وصف کے آخر میں یا صفت کے آخر میں نون زائد آ رہے ہوں تو اس کے اندر شرط یہ ہوگی کیا کس میں شرط یہ ہوگی اسباب منا صرف میں سے سبب بننے کا علیف نن زائدہ یہ ہوگی کہ وہ کیا ہو اس کی منت جو ہے وہ کیا ہے کے وزن پر نہ آتی ہو یعنی جیسے ابھی ہم نے سکران پیچید پڑا ہے کہ اس کے اندر علیف نون زائدہ تان ایک اسباب منصرف میں سے ایک سبب ہے ٹھیک ہے نا تو وہاں پر دیکھیے اس کی منت سکرانتن اس کی منت نہیں آتی اس لیے وہ اسباب منصرف میں سے ہے لیکن اسی کے ساتھ ملا جلا ایک لفظ آتا ہے ندمان ندمان ندیم یعنی ساتھ بیٹھ کر شراب پینے والا تو اس کے آخر نون ہے لیکن یہ منصرف میں سے نہیں بنے گا کیوں اس لیے کہ ہم نے اس کی شرط یہ رکھی ہے کہ اس کی منس فالانتن کے وزن پر نہ آتی ہو جبکہ ندمان کی منس ندمانتن آتی ہے اگر ندمانتن یعنی ایک خاتون ہو شراب پینے والی تو اس کو یعنی ساتھ بیٹھ کر شراب پینے والی تو اس کو اس کے لیے اگر کہا جائے تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور وزن اس کے لیے نہیں آتا تو لہذا ندمانن کی منس آتی ہے اس لیے یہ کیا ہوگا غیر منصرف نہیں بنے گا اس قائدے کا یا اس فائدے کا خلاصہ یہ نکلا کہ الف زائدتان یا تو اسم کے آخر میں ہوں گے یا صفت کے آخر میں ہوں گے اگر اسم کے آخر میں ہوں تو اس کے اندر شرط یہ ہوگی کہ وہ اسم عالم ہو اگر صفت کے آخر میں ہوں تو اس کے اندر شرط یہ ہے کہ اس کی منس فعلانت ان کے وزن پر نہ آتی ہو یاد کریں گے تو انشاءاللہ سمجھنے میں کل مشکل نہیں ہوگی فائدہ نمبر چار وزن فعل وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزن فعل کسے کہتے ہیں وزن فعل سے مطلب یہ ہے کہ اسم فعل کے وزن پر ہو جیسے احمد افضلو کے وزن پر ہے افتحو واحد متقلم کا سیغہ افتحو اسمعو ان کے وزن پر ہونا تو یہ وزن فعل سے مراد یہ ہے آخر میں 5۔ آخری فائدہ جو میں آپ کو پہلے بتا بھی چکا ہوں ٹھیک ہے جی ہر ایک غیر منصرف کے جس بھی اسم کے جو بھی اسم غیر منصرف بن جائے گا غیر منصرف بن جائے گا یعنی اس کے اندر اسباب منع صرف میں سے دو یا ایک ایسا سبب جو قائم مقام دو کے ہو وہ آ جائے تو وہ کیا بن رول نمبر کیا کہتے ہیں اس کو کیا ہے پتہ نہیں ہے یہاں پر رول نمبر آٹھ ہیں آپ بھی بتائیں اور یہ جو نئے اسٹوڈینٹ ہیں بےچارے ان کو کہاں سمجھ میں آئی ہوگی اور ادھر رول نمبر پندرہ ہیں مکسلر پہ آپ بھی بتائیے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئیے منصرف اور غیر منصرف والی فصل کیوں رول نمبر چھ چھ ہیں آٹھ ہیں بارہ ہیں پندرہ ہیں چلو پھر بھی نہ آیا تو انشاءاللہ شاء ایک بار پھر سے پھیرا ڈلوا دیں گے لیکن پیر والے دن انشاءاللہ شاء اللہ کا سبق ہوگا اس میں یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا اس کو منصرف اور غیر منصرف کو بڑے اچھے طریقے سے یاد کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کوئی اتنی وہ لمبی چھوڑی بات نہیں ہے جو نہ سمجھ میں آنے والی ہو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے بس اصل ہے یاد کرنا یاد یاد یاد بس یاد خاصہ اور عامہ میں یاد ہی یاد قاعدے یاد کرو رٹا مارو پھر دیکھو پھر دیکھو پھر سمجھو پھر دیکھو ٹھیک ہے نا جی زبردست ہو گیا دو میں یاد رکھا کریں بالخصوص کل عجیب ویسے تو میں نے پرسو کہا تھا کہ انشاءاللہ تو میں نے کہا تھا ویسے کہ کل ہم سبق پڑھیں گے علم الناب کا تو پل بس عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی اچانک ہی پھر نہیں ہو رہی تھی طبیعت بالکل ہی سردی بھی تھی اور بخار سا اور یہ وہ اس وجہ سے پھر کلاس نہیں لے سکا تھا دعاؤں میں یاد رکھا کریں اللہ تعالی ہم سب کے حامی و نأر و آخر الدعین الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ